نہیں بات چیت کسی شری وجہ سے بند کیا آج کل بات چیت تو ایسی بند ہوتی ہے اس نے ہر دے دے کے لیا یوں کر لیا موڑ کے چلا گیا گر یہ کوئی دینی تقاضا تھا نہیں آپ کسی سے اس لیے بات نہیں کر کرنے کہ بے نمازی اس لیے بات نہیں کر کرنے کہ بے دین بد مذہب ہے یہ تو چیزیں آج کل ہے ہی نہیں مجھے سنی آپ نے دنیا میں کبھی سنا کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کی اس لیے طلاق دی کہ نماز نہیں پڑھتی تھی نہیں دیکھیے ہمارے ہاں شرعی مسائل تو نہیں ہے نا اس نے ہوں کر دیا اس نے گردن ہلا دی اس نے یہ کر دیا اس کی ادا کو ناپسند آ گئی یہ سارے بڑے بڑے ہم کام کر رہے ہیں کوئی شرح وجہ بتائیے بغیر شرعی وجہ کے اپنے مسلمان سے بات چیت بند کرنا وغیرہ یہ ناجائز اور تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراضگی نہیں ہونی چاہیے ہاں کوئی معقول وجہ وہ حرام کا ارتقاب کرتا کسی ناجائز کام کا ارتقاب کرتا ایسی صورت میں تو اس سے بات چیت بند کرنا اس کا بائی کرنا سوشل بائی کرنا یہ سب کا سب جائز اور خود حضور علیہ نے ایک صحابی جہاد میں سست ہو گئے ذرا پیچھے رہ گئے تو فرما دیا کہ ان سے کوئی بات نہیں کرے وہ اتنے پریشان ہو گئے ان کی بیوی کو بلا کر کے بھی کہہ دیا کہ خبر ادار یہ تمہارے قریب نہیں آئے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ نازل کی مسئلہ کیا تھا جہاد میں جانا تھا ان کو اپنی فصل یاد آئی کھیتی باڑی یاد آئی. کہ چلو یہ کر کے پھر چلا جاؤں ہمارے ہاں ہوتا ہے نا ذرا یہ کر لوں تو پھر پڑھ لوں ذرا یہ کر لوں کام تو پھر پڑھ لوں ایک ٹیلیفون آ گیا لاکھوں کا مسئلہ چلو اس سے نمٹ لیں پھر نماز پڑھ لوں ٹال مٹول ہمارے ہاں ایسے ٹال مٹول کرتے یہاں تک کہ جانے کا وقت ہی چلا گیا مگر صحابہ کرام اتنے عادل اور دیانتدار تھے کہ جب ان کی توبہ کا حکم آیا تو حضور علیہ السلام فرما اب جاؤ اعلان کر دو کہ فلان صاحب کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ آئے تو آنے کے بعد جتنا مال و متاج جو ان کے دین کے کام میں حرج پیدا کر رہا تھا اس سب کو صدقہ کر دیا ان کا ایسے مال سے کیا فائدہ کہ جو دین کے راہ میں رکاوٹ بنے سارا مال سارا کھیس ساری زمین صدقہ کر دی تاکہ آئندہ کوئی ایسی چیز حرج نہیں پیدا کرے اللہ اور اس کے رسول کی تاق میں تو حضور نے ان کے متعلق فرمایا تھا ان کا بائی کاٹ کرو کئی ایسے واقعات صحابہ کرام کے دور میں رونما ہوئے اور جب ان کی توبہ کا اعلان ہوا تب حضور علیہ السلاۃ وسلام نے ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان فرمایا شرعی اگر ہے تو وہ ٹھیک ہے نہیں کریں سلام دعا نہیں کریں ان کے گھر نہیں جائیں سلام کا جواب نہیں دیں مگر شرعی کوئی معقول وجہ ہونا چاہیے بغیر شرعی معقول وجہ کے ایسا کرنا جائز نہیں